الحمد اللہ کریم صلی اللہ علیہ اللہ خانہ بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سار کو ٹھہنان باز کے دوا عورت کے لیے فرض ہے لازم اور ضروری ہے اگر مرد کے لیے بھی فرض یا لازم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بیان فرما دیتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رضوان اللہ علیہ علیہ مجمعین کا معمول اور طریقہ کار یہی تھا کہ کپڑا میسر آئے تو وہ سر کو ڈھانکتے تھے پگڑی یا ٹوپی یا رومال کسی بھی چیز کے ساتھ حج حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران ٹوپی پہننے سے منع کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبۂ کرام رقبان اللّہ رہجمعین ٹوپی پہنا کرتے تھے تبھی تو منع کیا کہ ٹوپی نہیں پہننی پگڑی نہیں باندھنی تو اسی طرح جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ اپنی ٹوپی اتاری کپڑا سر سے اتارا سامنے رکھا اور ننگے سر نماز پڑھی کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو فرمانے لگے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تیرے جیسا کوئی آدمی مجھے دیکھے تو میں اس کو بتاؤں کہ ننگے سر نماز پڑھنا بھی جائز و درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر کسی کے پاس دو دو تین تین کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے یہ حدیث ایک تو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اس دور میں ننگے سر نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے بہت کام تھے حتیہ کہ ننگے سر نماز پڑھنے کو عجوبہ سمجھا جاتا تھا تبھی تو ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کام بھی جائز ہے اب اس حدیث کو روایت کو دلیل بنا کے ہمارے ہاں سارے ننگے سر نماز پڑھنے والے بتانے والے بنے ہوئے ہیں اور سر के کے پڑھنے والے وہ خال خال نظر آتے ہیں پھر اسی ہی طرح کچھ لوگ اتنا وہ تشدد اور سختی हैं ہیں کہتے ہیں ننگے سر होती ہوتی نہیں یہ بات بھی غلط ہے ننگے سر نماز درست ہے بھول جاتی ہے سر ڈھانپنا یہ نماز کا حصہ نہیں بلکہ لباس کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اکثر و بیشتر سر ڈھانک کے نماز پڑھی ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انگوٹھی پہن کر نماز پڑھی ہے انگوٹھی بھی لباس کا حصہ ہے اور سر پہ کپڑا رکھنا یہ بھی لباس کا حصہ ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز ہوتی نہیں تو ان سے پوچھے بندہ کہ انگوٹھی کے بغیر ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انگوٹھی کے بغیر کوئی نہیں انگوٹھی آپ نے بنوائی ہوئی تھی پہن کے رکھتے تھے انگوٹھی کے بغیر آپ نے نماز نہیں پڑھی ننگے سر بھی اکثر آپ نے نماز نہیں پڑھی بہت کم ذکر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ننگے سر نماز پڑھنے کا لیکن بہرحال عموم اور عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان اصحاب کی جن کو کپڑا مجسر تھا وہ یہی تھی کہ وہ سر ڈھانپ کے نماز ادا کیا کرتے تھے کپڑا ہونے کے باوجود ننگے سر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جس چیز کو معمول کے طور پہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے معمول کے طور پہ اسی کام کو اپنایا جائے آ, کبھی کبھار بغیر کپڑے کے کوئی نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے نماز کے اندر فرق کوئی نہیں مذائقہ اور حرج نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے بمار لے جائے